رحمة الله نحمده ونستغينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكّل وعليه ونعوذ بالله من شروع ونفسنا من صيّعة عمالنا من يهدل الله فلا معذل له ومن يؤذل فلا هادي له ونشهد بلا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان وليه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كذب عليكم السلام كما خطب الذين من قبلكم قال لكم سبتقون ايام ماضيا قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القران مزلل الناس وينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى ما الذين يتيقونه قد قاموا مصين قال الله محترم رب رب بھائی اور دوست آئے تھے میں نے پڑھ لی رمضان کے بارے میں, مجید میں پہلی آئے تھے ایمان والا فرض کیے گئے تم پر روزے کس طرح فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں کے لیے گنتی کے چند دن یہ کے ذریعے سے تمہارے اندر رقبہ اور فردگاری پیدا ہوتی آیت میں فرمایا گیا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا یہ ایسا عالم انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے اور ہاتھ باطل کے درمیان تمیز پیدا ذکرنے والا ہے میں فرمایا گیا کہ تم میں سے جو آدمی اتنا اس کا وقت کرتا ہو عمالدار ہو وہ روزوں میں خط کا خطر بھی دیں فدیا بھی دے روزے اور چوتھی آگے فرمایا گیا کہ جب تم اے میں بیٹھے ہوئے ہو تو اس دوران ہم تو سمجھ مل نہیں سکتے گویا ہم چار اعمال کا خطرہ روزے کے بارے میں آیا انسانیت کی شخصیت کی تعمیر میں سب سے بڑا کردار ارکان ادا کرتے ہیں اور ارکان کے بعد پھر نوافل وافلہ کی کوشش شخصیت کو بہت عروج پر ترقی پر لے جاتے ہیں یعنی جب تک ارکان پورے نہ ہوں ارکان خالد نہ ہوں صحیح نہ ہو تو آدمی پر ترقی کا اور اللہ کے قرب پر کوئی دوزہ نہیں سکتا پیدا رکن کا نماز کلمے کے بعد دوسرا کا کلمہ نماز نماز اور روزہ ایک آدمی کے ہے کا غریب ہے امیر حال سرکاروں بیمار روزہ حل قیمتی مارا جو میرے پاس یہ جو دوسری آیت ہے شاہ و رمضان رفیع قرآن پر بات ہوئی تھی کہ رمضان میں ان چار اعمال میں جو عدم لگے گا اس کو رمضان کا فائدہ ہوگا دنیا بھر کی برقت کو ملیں گی روزہ قرآن پاک صدر فضر اور احتکام قرآن پاک کی مجبوری کے بارے میں کیا تھا کہ وہ مجبوری قرآن پاک کے سب سے زیادہ فائدہ اس آدمی ہوتا ہے جو تراوی میں قرآن مجید کو سنتا ہے عظیم فائدہ تو اس کو سناتا ہے تفسیر پڑھنے والے تھے ترجیحوں پڑھنے والے تھے زیادہ دیکھی نور اس کو مل رہا ہے جو قرآن مجید سناتا ہے یا اس کو سنتا ہے کیوںکہ ہر لفظ سے بدلے نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی سو لیکھی ہے تو سننے والے کوئی بھی مل گئی یا پڑھنے والے کوئی کو بھی نماز کے بعد مجھ سے بلے اور جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے آسمان سندور کی شوائیں نازل ہوتی ہیں اور ان خلو پر آتی ہیں جو پڑھتے ہیں اس کو یا نماز میں کھڑے ہو کر سنتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھنے کی سو لکھی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی پچاس میں کی پڑھنے کی رمال کے باغ پچیس میں کی بغیر اردو گئے کچھ بغیر زبان میں پڑھنے کی دس میں کی تین سیکھیں ہو گئی چوتھی ہو اللہ خیر کرے اس لیے میں کہ چوتھی کا جواب نہیں تو اس کو زکام ہو گیا ہے وہ ہوا مضکوم ہو تین سیموں مسکرام نہیں ہوتا وہ جو اسناتے ہوتے ہیں وہ بدن ظاہر کر دیتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ نے کیا پتہ بھائی جمین درد اسپانس اس کر کے ظاہر کر دیتے ہیں تین ظاہر نہ گیا پھر زکرام ہو جاتے آپ نے روزے پر بات کرنی رہ گئی تھی کی کیونکہ پچھتا اطراوی کے تراوی کے بارے میں لوگ بہت احتیاطی ہوتے ہیں بعض لوگوں نے ناول میں ابن نظالے کا اسی کو سمجھ لیا ہے سنت پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے بہت بڑے بزرگ ہیں احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ الحماتے یہ بات باطن میں کفر کی لامت کی نشاندہی کر رہی ہے اور ظاہر بیوقوفی کی لامت کی نشاندہی کر رہی ہے ظاہر لحاظ سے عادم بے ہے اور باقی لحاظ سے کفر کا سخم اس میں گیا ہے کسی وقت بھی بڑھ کر پھٹ کر ازرا بن سکتا ہے جناب جی البنیا مشیر میں بات رکھی ہوئی اور بہت بڑی بےخوفی ہے چلیے نے فرض باجب سنت یہ تبدیزی مقرر کی ہے کہ آدمیوں کو تکلیف نہ ہو کہ بیماری ہے سفر ہے سنت رہ گئے تو اس کا اعیدہ نہیں ہے اب یہ تو نہیں ہے کہ آدمی کہہ کہ گیا سنت پڑنا ضروری نہیں ہے محمد اللہ آدمی بعض اوقات مولو صاحبان مستقل کرتے ہیں کر لیتے ہیں میں جب بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی نماز کا مسئلہ بیان کر رہا تھا کہ فرض اگر رہ گیا نماز تو نماز کو نہیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی واجب رہ گیا تو نماز ہے وہ سوا کرنے سے درست ہوگی کیسا واجب چھوڑا ہے تو دوہرانی پڑے گی اور سنت کر رہے گئے وہ کہتے پرواہ نہیں کر رہے بیا میوزیشن فکر کی کتاب میں سے نہیں لکھا ہوا آنے کی آدمی مفتی تھے تو آج مفتی ہو گئے سندر رہے گا اس کی عادت نہیں ہے لیکن نماز نامکمل چلے گی <coughs> پہلے زمانے میں بیرنگ خط لوگ بیرن خط کبھی سنا خط کا جس پر ٹکٹ نہ لگا ہوا پہلے پہلے زمانے میں طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خط جو ہے وہ جب جاتا تھا تو ٹکٹ پیدا گی وہ آدمی کہتا جس کو خط پہنچتا تو, تو دوسری جنگ عظیم میں ایک اور چیز کا بیٹا کی وہ تھا جنگ میں اس کا خط آتا تھا تو اس کے جب پیسے مانگتے تھے کہتے میرے پاس پیسے نہیں ہے تو لوگوں نے کہا کہ اس کا خط آنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ زندہ ہے پس کافی ہے میرے لیے پھر بعد یہ قانون بدلا کے جو بھیجے وہ ٹکٹ لگا کر بھیجے ٹکٹ کے بغیر بحران کھاد کون تو جاتا ہے آج کل کا قانون ہے ایک روپئے میں جس نے بحران بھیجا اس سے دو روپئے تمہارے بزرگ کہا کرتے ہیں کہ ضروری سیری کے بغیر جسے نماز پڑھ لی آخر میں ضرور سیری پڑھا اس کا دورانا نہیں ہے لیکن بیٹری کی نماز چلی گئی ہے ٹکٹ نہیں لگا دعا مانگنے میں پہلے ضرور سی کو پڑھا جائے تو ایک انجن آگے رکھ کے اور بعد میں پڑا جائے ایک انجن پیچھے رکھ کے سی سے جب کوٹا ٹہل جاتی ہے تو دو انجن رکھتے ہیں کوشنگ مگر دوسری کے بارے میں ایک درمیان میں پڑھا جائے دعا کے شروع میں پڑھیں دعا کے درمیان میں پڑھیں دعا کے آخر میں پڑھیں دعا قبولیت کے پر لگا کر اڑنا شروع ہو گئی سراوی پر بات کی تھی کہ سراوی کو جیسے بیس رکعات کی جماعت چالو کی اپنے فاروق نے حضور صلی اللہ تین دن جماعت سے پڑھی اور تیس دن کے بعد اتنی پڑی کہ فرغ ہونے کا خطرہ تھا منشا کہیں تک پڑی جائے منشا کے منشاہ کے مطابق اس کو ابویش شکل بنا کر میں فاروق عظی اللہ نے نافذ کیا اس کو اور عام کیا چار احمام کو ماننے والے اہل سنت وال جماعت ہیں اس وقت دنیا کی اٹھانوے فیصد مسلم آبادی اہل سنت والجماعت ہیں دو فیسادی جی اہل حدیث غیر مقد یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی آبادی نہیں آبادی کو اٹھانوے فیصد جی جماعت ہے دو فیصد اہل حدیث اور غیر مقدم اٹھانوے فیصد میں سے ستاسٹ فیصد ہم, ہم کی ہیں اور پندرہ فیصد ہے وہ شاپی ہیں کتنے ہو گئے جی ستا سو پندرہ باسی باسی ہو گئے اور اس میں پھر جو ہے تو آ آ آ دس فیصد مالک اور آٹھ فیصد حملی لیکن ہیں یہ ادا سماپت ہو سکے نہیں سر ترکوں کے وقت میں تو نماز کی چار جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں نا انفیوں کی لذا کھڑی ہوتی تھی مقام کروانا میں شادیوں کی مالکیوں کی اور حملوں کی حالانکہ اپنی جماعت بڑی حکمت تھی بڑا فائدہ تھا ترکیوں کو تو بڑا سیاسی فائدہ تھا کیونکہ ترکی انفی تھے ہم جماعت ہوئی تھی پورا حرم بھرا ہوا تھا اور جب حملی ہوتی تھی جو سعودی موجودہ سعودی جو حملی ہے تھوڑا سا لوگ ہوتا ہے تو ہر بات بھائی نہیں یہ باہر کھلا دیتا ہے تم اتنے اور ہم اتنے خیال رکھتے فائدہ سر سوچے حکومت آگے ایک جمع کر لی تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے کوئی بری بات نہیں ہمارے اصول ہے علیکم سنت ہی سنت و خلفائے راشدین المحدین لئے لازن ہے میں بھی سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت اور اس کو پکڑو دانتوں کی مضبوطی سے اس نواز الفاظ ہے اس کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑو تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہے اس طرح خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے جمعے کی پہلی اذان میں جو دور بنی تھی اس ازلم دور بنی تھی عمر فاروق اضلنے کے دور بنی تھی عثمان الاثم کے دور میں, <coughs> میں, میں جمعے کی پہلی اذان شروع ہوئی مسجد کے باہر اور دوسری امام کے آگے کیونکہ آبادی اتنی بڑھ گئی اور عمارتیں بڑے سائز ہو گئی کہ اب اگر پہلی اذان نہیں دیتے تھے تو دوسری اذان جو خود بخت سے پہلی ہوتی تھی اس وقت لوگوں کو اطلاع نہیں ہوتی تھی پہلی اذان اوپر چڑھ کر اور دوسری زان سے جو ہے تو یہ نمبر کے پاس ہوئی تو وہ بھی مطال سنت چاروں اماموں کے ہا اس پر عمل ہے کیونکہ وہ خلیفہ راشد کی سنت اور ویسے ہی ہے جیسے کہ حضور سنت میں سنت علیہ کے مسنت و سنت خلفائے راشدین مح تمہارے لیے لازمی ہے میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفۂ راشدین کی سنت اس کو دانتوں کی مضبوطی سے پکڑو اس لیے ہم قرآن و حدیث پر صابۂ اکرام کی تشریح اور عمل کے مطابق عمل کرتے ہیں کیونکہ پہلے جھا کے حضور ہم نے حدیث سے فرق کیا کہ یہ آیت یا حدیث کو دیکھ کر براہ راست عمل کرتے ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کیونکہ اندازہ اس سے جو عمر فاروق سمجھ رہا تھا اس کو لیا جائے گا اس سے جو امرک صدیق سمجھ رہا تھا اس کو لیا جائے گا اس بار نازل ہوئی کہ قرب شرطو حت آئے تو بھیا خی بتا بھی میرا لکھائی تلاسے میں لکھا جا کے بارے میں آئے نازل ہوئی کہ پھر کھاؤ پیو یہاں تک کہ کالی داری سفید داری سے کالی ڈوری سفید ڈوری سے تو جدا اس پہ پہچان نہ ہو جائے تو آیت نازل ہوئی ایک شادی سے ہم نے آیتیں پڑھی تو نے کالا داغا کالی ڈوری سفید ڈوری کالا دھاگا سفید داگا، داگا. یہ جب ان میں فرق آ جائے نے کالا لے لیا اور ایک سفید داغا لے لیا اور نیچے رکھ گی اور کھانا کھا رہے تو سامنے رکھا ہوا دیکھ رہے تھے اندھیرے میں دیکھ رہے تھے دیکھ رہے اس کی وقت اتنی روشنی ہو گئی کہ کالا سفید ارادہ نظر آ گیا تو ان نے بند کر دیا چلے گئے بار نے کہا کہ میں یا کھاتا رہا یہاں تک کہ کالی ڈوری اور سفید ڈوری میں چیک کے نیچے رکھی ہوئی تھی اور مجھے نظر آنے لگی ان کیا تھا بڑا بہت بڑا ہے کیوں کالی ڈوری سفید ڈوری جو ہے وہ تیرے چکی کے داغوں کا تذکرہ نہیں ہے وہ تو افق پر اندھیرے کی کالی ڈوری آگے ہوتی ہے اور وقت کی سفید داری پیچھے ہوتی ہے دونوں کالی آگے ہو کر سفید داری جو نظر آئی بس یہ سب ترجیح فضر ہو گیا اور اس وقت کھانا نہ بن کبھی یہ جو بڑے جہاز ہوتے ہیں اس میں سفر کرنے کا آپ کو موقع ملے نا اجازت اتنا اونچ ہوتا ہے کہ وہ خوب نیچے نظر آتا ہے اس میں دیکھے بالکل کالا اور سفید داغا نظر آ رہا ہوں سب رمضان میں میں ساتھیوں سے کہا کہ وقت سے دن لگا لیا میں نے کہا ہے کہ تم دیکھو آج اس کا نظارہ کرو صبح صادق کا سفید داری اور کالی دھاری کا کوئی سست ہے ادھر بیٹھے ادھر کوشش نہیں کر رہا تھا میں اس کھڑکی کے پاس گیا تو جوں ظاہر بھی میں نے میں نے کہا یہ سفید داری کالی داری نظر آ تو اب وہ خود سے سمجھے یہ اس کی تشریح چابی رضی اللہ عنہ اور جب حضور صلی اللہ سے تشریح فرمائی تو تشریح جدا تھی کالی داری اس لیے تشریح حضور صلی اللہ سے دے لی جائے گی اور عام کے بعد تشریح صاحب اکرام کی لی جائے گی اور چوتھی صدی کا کوئی آدمی گئے نا تشریح میرے لیے جائے تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے اس لیے رسول الرجما جو کہ مسلم آبادی کا کی فیصد ہے ان کا یہ نظریہ عقیدہ ہے کہ ہم قرآن وادی پر عمل کرتے ہیں صاب اکرام کے عمل اور تشریح کی روشنی میں جیسے وہ کرتے تھے کیوں کہ اس کے بارے میں ایسے بھی آئی ہوئی کہ آپ لوگوں کو ان کا اقتصاد کرنا پڑے گا ان کا اتباہ کرنا پڑے گا, گا راسمی آئی ہے میں آئے, آئے ہوا پھر آج وجنا نام تعلق راستہ لوگوں کا جن پر نام ہوا وہ کون ہے وہ زور حضرت کے بعد صاب کرام فائن آمنت منتم بھی پھر اگر تم ایسے ہی مان لائے جیسے کہ مان لائے یہ لوگ کون لوگ صاب فقت اے رہے تھے اب تو ہدایت پا یعنی اس کا ایمان کے لیے معیار حق صابق کرام ہے ٹھیک ہے نا ایمان کے لیے معیار ہاتھ میں ہیں وہ رضوان صابع کرام رجمعین لہذا ان کو اس طرح ایمان ہے ان کے اعتبار خدا کرنے کا اسایت حکم دیا گیا دوسری رایت ہے کہ ولیمات ولاسل جہنم ٹھیک ہے اس سے پہلے سب غیر صدی المنی اور اعتبار کیا مومن کے رستے کے علاوہ رستے کا کون سے مومن جو ہے کے وقت ہے صاحب اکرام سے فرمایا گیا کہ آساری کا نجوم صحابہ میں صبا سداروں کو ماننا ہے کہ بھائی یہ موقع تم احتجاج تم, تم جس کے بعد تمہیں دباغ کر ہدایت پاؤ گے یہ الگ رائٹ آدھی ایک مسئلے پر ایک پر عمل کر رہے ہیں اور دوسرے دوسری طرف پر عمل کر رہے ہیں تو ہم نے ایک کر لیا دوسرے کے لیا دونوں ٹھیک ہیں دونوں آ دونوں شریر کے مسئلہ ہیں دونوں, دونوں بنیادی ٹھیک ہیں کیا دلہن مسود اضلاع میں اور حضرت ضلع تھے اور امیر ماویہ ایک پڑھتے تھے کسی نے عبدال مسود عضی اللہ نے پوچھا کہ آپ کتنے اتر پڑھتے ہیں وہ کتر پڑھتے ہیں تم نے کہا ہموشے جاؤ وہ بھی مجتہد ہیں یعنی وہ بھی درجے کے علم والے ہیں اس بار کا فیصلہ کر کے وہ عمل کریں گے وہ بھی شریف کی بنیاد ہے وہ بھی مجتہد ہیں فرق اتیادی ہوتا ہے جس میں جو شریک مجتہد اس دور کا جو عالم آتا ہے جیسے کہ محمود امر رحمۃ اللہ علیہ محمد شاہر مامالک ہے تو اس کی تشریح کو بطور دین کی بنیاد کے جاتا ہے کیونکہ وہ مشتحد ہے اور مصفد اور جو ہے وہ سابق کراموال مجمعین کا ہے اس طریقے سے کیا جائے گا جیسے سابق کرام نے تو اب یہ چار امان رمضان کے بارے میں تو اس میں پہلا امر روزہ ہے روزے کی بنیاد تو کھانا پینا خواہش نف سے بچنا یہ تو روزے کی بنیاد ہے اس کے بغیر تو روزہ ٹوٹ رو جاتا ہے ان برمن میں فرق آ جائے پھر روحانی لہار سے روزہ جو تو وہ حرام کاموں سے جب رکتا ہے آدمی تب روزے کی برکت ہوتی ہے اور جب آدمی حرام کا ہو جاتا ہے تو روزہ اگر یہ ٹوٹا نہیں ہے کہ اس کے کی ادا کیا جائے لیکن روحانی طور سے روزہ ٹوٹ گیا ہے وہ کون سے آواز ہے جھوٹ ہے ریبت ہے گالی گلوچ فوج گالی جھوٹ گیبت اور گالی گلوچ چوتھا کون سا تھا بتایا تھا جی چگلی جھوٹ, جی؟ جی آ جھوٹلی چنانچہ دو عورتیں لائی گئیں حضور صلی اللہ علیہ کے پاس اور لوگوں نے فرمایا کہ ان کا تو روزے سے برا حال ہو گیا ہے مری جا رہی ہے آپ ان کو کیا کرنے کا کوئی کی اور میں خون کا خون اور گوشت کا دوفڑا نکلی نے فرمایا انہوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام پر افطار کر لیا انتوڑ جزور کہ دونوں نے غیبت کی تھی اور چونکہ غیبت کے بارے میں غیبت کرنے سے جیسے کہ مردار بھائی کے گوشت کھانا یادو گوشت کی شکل میں آ گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے شکل میں نکال کر دکھا دی اور جو آدمی روزہ روزے میں گناہ کرتا ہو اس کو روزہ بہت بوجھل محسوس ہوتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے روزہ میں روزے میں گناہ اور ماسی ہو اور جو روزے, میں جو روزے میں گناہ ماسی سے بچے اللہ کے ذکر میں لگا رہے تو ایسے اگر بھوکا روزہ بھی رکھا بغیر شہری کہ کب بھی کمزوری محسوس نہیں کرتا آدمی اتنی برکت والی چیز ہے بات بہت مجھ سے کہا کرتے کہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھٹ پھٹتے روزانہ ساتھی سے دلانا ساتھی روزہ جو ہے وہ جان کی طاقت نہیں لکھ جاتا، وہ کی رکھ جاتا ایمان کی طاقت رکھے رکھتا ہے آدمی جان کی طاقت اس لیے دودھ آدمی دل آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہمارے گاؤں میں میں چھوٹا بچہ تھا ایک آدمی کو سانپ نے کاٹ لی رمضان میں تھوڑی دیر کی وہ گزری تو اس کا دوستی تاری ہو رہی تھی ہمارے علاقے میں شام کے کاٹے کا کوئی علاج نہ لاؤ تو اس کے علاج کرتے ایک پاؤ خالص گھی پہ لاتے ہیں تو ایک گھی کے اندر ایسے ہرمون چینجز لاتا ہے کہ سٹاپ کر دیتے آنے کا اس کو کوئی اثرات ہے اثرات کو کہہ رہے ہیں روزہ تو گھی پیو اور وہ کہتا نہیں میں روزہ نہیں پڑتا ہوں مارا تو اس جڑی کرتے کرتے وہ آدمی جو ہے بہوش ہوا اور بہوش ہو کر ہمارے سامنے مر گیا روزہ اسے نہیں توڑا آ بڑی پریشانی علماء سے پوچھے کہ اس نے خودکشی کر دی ہے علماء نے بتایا کہ اگرچہ سمجھا اگر آدمیوں کو پتا ہوتا ہے کہ روزہ توڑنا چاہیے علاج کے لیے تو اگر میں توڑتا تو اس کا تو گناہ ہوتا لیکن اس کو گناہ نہیں ہوا ہے کیونکہ اس کہ غیر ایمانی پر جم دیے اس کی اتنی سمجھ تھی بے جاتی تھی اسے غیرت ایمانی پر جان دے دیے کہ میں اللہ کے دربار کا دوست بھی بنتا ہوں آج. کہ روزہ میں چاہتے ہیں غیرت ای ایمانی سے رکھا جاتا ہے تو اریبا جھوٹ چولی اور فاس جاری ان سے پرہیز کی جائے اور نظروں کی فارض کی جائے روزے میں کانوں کی فہرست کی جائے اگیب سننے سے اپنے رحمان کو روزے میں بہت کوشش پیدا کرے آ رہی کیونکہ یہ سیزن ہے آپ دردی سے جا کر کہے نا کہ آج چاہو ہمارے گھر پر افطار پارٹی آپ آ جائیں بڑے مرے روشنی ہیں روش ہم نے جی یہ پکایا وہ پکایا آئے گا آپ وہ ساری رات بیٹھتا ہے پشاب کر کے باہر نکلتا ہے دوڑ کے پشاو کے آ پھر پھر بیٹھتے کیونکہ اس کا سیزن ہے اس گھر جو نقصان ہو رہا ہے ہمارا دردی ہے وہ چھپ جاتا ہے اندنم. بول کٹائی کر کے چھپ جائے وہ جائے تو کہتے ہیں کہ استاذ کرے امیر سیف کرے تب لگوا بھی چاہتی ہے کہتا کہتے امیر سیف نیچر تو یہ نیچے تو وہ نہیں ہونے اوپر میں دروک ہونی چڑی کو لگنے کیا امیر سر نیچے ہوتا ہے کپڑے اور لے نہیں سکتا ہے تو ہماری آخر میں کپڑے جا کر دیتا ہوں تین چار دن بعد تو پھر ریفر میں کوئی ڈھونڈنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا پھر فلانی جگہ تم کپڑے دے دو کہ کیا پلبے کو دے دو پھر مجھے پہنچا دے گا نہیں ہلتا کیوں کہ اس کا سیزن ہے تو رمضان میں ایک فرق کا سواف ستر فرائض کے برابر اور نقل کا سواف فرق کے برابر ٹویسٹ لیے دیکھیے سیزن ہوتا ہے اور جس چیز پر آدمی جم جائے رمضان میں اس کی مشق لے کوشش کر لے اللہ تبارک سارا سال اس کے کر دیں جلدی اُپکار وزو کو جلدی کرنے کی دو ریکار سب نہیں کیا بیلنس میں دو چار ریکار تاجت کے اٹھا پازی ایسے بھی ہے آپ سنگا جی ساروے آخور تمنڈا ہوئی ہے آسول پیجنے. آسول پیجنے. سارے بابو ہو گئے شیر وہ بڑا سا ٹرافیس دے کے جانور کے چارہ ڈالتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے بندے ہاتھ دھونا ہی ہے منہ ڈالنا ہے تو ذرا منہ دھو کر پیر بھی ہو گیا وضو کر کے دو چار پڑھ لے آپ جتنی برکت والا وقت ہوتا ہے کہ جو بلیا معافیا اور آپ کے پیر دور دورے کھاتے پڑنا دنیا معافیا سے بیٹر کے دور کرنا جو آدمی تاجر پڑا خیر فرماتے پھر آدمی کھانا کھائے شہری کھانا کھانا عبادت اس جگہ آدمی بالکل اٹھ کر کوئی کھانے کو چاہ رہا ہو ایک پانی پی لے ایک فہارا کھا لے پانی کا گلاس پی لے تاکہ فیری کا من اس میں اس کی شمولیت ہو جائے تراوی جب لوگ ہیں تو جہاں تراوی پڑھی جاتی ہے اس جگہ کے دروازے پر فرشتے نور کی چادریں لیے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور جو آدمی تراوی پڑھ کر نکلتے ہیں ان کو چادر اڑا کر اس کو رقص کرتے ہیں نور کی چادر اور جو بھی جتنا دھیر سے نکلتا ہے اس کی ڈیوٹی اور فرشتہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے یہ ہماری ڈیوٹی جسے آدمی کہتے نا میرا تو سر سترہ گیٹ سے اٹھارہ ہو گیا ہے جی خوش ہوتا ہے میرے فرشتے کو خوش ہوتا ہے جی ہمارا تو ہم تو اسی جگہ گئے ہوئے تھے کہ وہ لوگ تو جن داخل ہوئے صبح کے نواز پڑھ کے نکلے اس وقت تک ہماری ڈیوٹی رہی ہے ایک بات احتکاب ہے ہمارے دو ختم ہوتے ہیں چھ رات کا رات کا ایک بالی صاحب آئے ہوئے تھے کہیں بیمار بار بھی بیمار تھے تو کہتے یار ڈاکٹر صاحب بلا بات پڑا توڑ بھی باہر گیا تھی طرح بھی شروع کی ہے جی جی. تو پہلے کہا کہ بولی صاحب کل آپ کو تحصیل عالم تھے میں نے کل کل آپ مشکات شریف سے باپ قیام الرف دیں گے مشکاذ شریف کا بڑا شوق تھا تو کیا نشاد شریف لے کر آیا جی دس باپ کیا ملے کہ صحابہ رام جب بوڑھے ہو گئے اور گھوڑے کی پیڑ پر چڑھ کر جار میں نہیں جا سکتے تھے تو انہوں نے سروز بجائے کرالی میں کیا ہے کہ جب کھڑے ہوتے ہوتے تھکتے تھے تو لاٹیاں ٹیک کر ان پر سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے کیا ان کو سوال حاصل کرنے کے لیے بیٹھ بھی سکتے ہماری نوجوان پورا لمبا ختم ہو تو بیٹھتے کہ لاٹھی کھڑی کر ٹینکتے تھے کتنا لمبا قیامت تو ترابی کا اور بوڑھے کہ اگر تو ہم تمام ہوتے تو ہم تمہارے پاس نہ بیٹھے ہوئے ہوتے, ہوتے ہم رمضان میں گھوڑے دوار رہے ہوتے میدان جنگ میں دوڑ رہے ہوتے اور اتنی لمبی ترابی پڑی ہے کہ شاہ کے دماغ کے ساتھ شروع ہوئی ہے اور جب ختم ہوئی ہے ترابی تو دوڑ رہے تھے کہ گھر پہنچے تاکہ کھانا کھائیں آسان ہو گئی ہمارا بندھو جو ختم ہوتا ہے تین دن کا لیکن ختم کی دعا میں کرتا ہوں ساتھوں سے کہا کرتا ہوں کہ جائیں سب کا ای ٹی ہو گیا ایکسرسائز ٹال دل کا ہو گیا بس ایک سال کے دل کی بیماریوں سے محفوظ ہو کہ چلے مزے کریں ایک دفعہ آدمی آیا ہوا تھا تو جب دوسرا ختم ہوا تھی پہلے دن اور ختم ہے شروع پہلے دن ہی بیٹھ گیا تو میں نے کہا اس کو لے جا کر اس کی انویسٹیگیشن کرا ہو. یہ کارڈنگ پیشنٹ ہے دل کا مریض ہے تو لے گئے اس یہ مریض ہے یا تو تو ٹہرے گیا جس کو جاروں دل ابھی گنا یہاں لگائے تھے اللہ دل روزے میں آگ میں ہمت کرے جس میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور نفس کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے پہلوان وہ نہیں ہے جو ابھی کو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو نفس میں گناہ, گناہ کے آئے ہوئے راجے کو روک دے اور اس کو پچھاڑ یہ پہلوان ہے آدمی کو پچھلنا آسان ہے لیکن رستے گما آئے ہوئے علاقے کو کچلنا یہ مشکل اور رمضان میں و مسالہ آسان کر دیتا ہے ہیں لہٰذا اس روزے کا روزہ صرف منہ باندھنے کا کام آدمی نہ کرے اس کے پوری لوا دماغ کو پورا کر کے روزے کی وہ قوت حاصل کرے کہ جس کے ذریعے سے بات میں تقویٰ پیدا ہو روزہ کے دو امان روزہ اور قیام الہر اطرافی پر بات ہو گئی انشاءاللہ دوسری طرف اللہ نے توفیق دی تو پھر صد کا اس پر بات کریں گے احتکاف رکھیں گے اگلے جمعے کو احتکاف کا آپ کا بھی نزدیک آیا ہوا ہوگا انشاءاللہ شاء اللہ اعتقافت کرتے ہیں اللہ تباہ والا ملک کی توفیق تھا